اللہ وسلم جی وائس آپ کے ہیں نا جزاک اللہ نور بھائی امید ہے کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے جی اصل میں وہ میں اسپیکر کا بٹن آن کرنا ہی بھول گیا تھا تو اب مجھے آپ لوگ نے چھ نو وائس لکھا ہے تو مجھے ذہن میں آیا کہ مائک کا بٹن جو ہے وہ آن نہیں ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مطالعہ ہم پندرہویں ستارے کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 111 سو آیتوں پر مشتمل ہے اور اس سے متعلق کچھ اس کے بعد اس سے متعلق درج کا آغاز ہم کرتے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأمره ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريبا اللہم صلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض علما نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کا نام السرا ہے اور اسرا کا معنی ہے رات کو جانا یا رات کو سفر کرنا اور جب یہ لفظ با کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہے رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرانا اور چونکہ صورت کی پہلی آیت میں اسرا کا لفظ ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام السرا ہے محققین نے یہ کہا ہے کہ اس صورت کا نام بنی اسرائیل ہے کیونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے بہرحال یہ دو نام بڑے مشہور ہیں اس سورہ پاک کے اور مشہور و معروف نام تو سورہ بنی اسرائیل ہی ہے لیکن بعض کے نزدیک سورہ الاسرا بھی ہے جمہور مفسرین کے نزدیک بنی اسرائیل کی جو سورت ہے یہ مکی ہے اور تین آیتوں کا استثناء بھی علماء اس سے متعلق فرماتے ہیں واقعہ معراج ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے واقعہ ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی ہو اس سورت کی ابتدا میں نبی باغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مو معراج کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک لمحے میں مکے سے مسجد اقسا پہنچے اور اس رات اللہ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں اور اس صورت میں بنی اسرائیل کا مفصل ذکر آئے گا اللہ تعالی نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سرفرازی عطا فرمائی اللہ نے تخلیق کائنات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر بھی اس صورت میں اس فرمایا ہے ان لوگوں پر رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور, اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شہی کالا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان مشرقین کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لاؤ اور مکے میں باغات اور چشمے بنا دو اور سونے کا مکان بنا دو اور ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور یہ قرآن سلیم الفطر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے تو اس کے علاوہ اور بھی متعدد مذاہب جو کہ مطلب پاک میں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی تمام صورتوں صورتیں دین اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہوتی ہیں اور جن میں توحید اور رسالت قیامت مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر زور دیا جاتا ہے اور مشرقین اور مخالفین کے شبہات کا اضالہ کیا جاتا ہے چنانچہ ہم درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ ارشاد فرما رہا ہے سبحان اللہ بی اصرا بی اگزی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا الزی بار سمی البیر ترجمۂ کنز المان پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک جس کے گردہ گرد ہم نے رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے ہم سب جانتے ہیں کمو بیش کہ یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے مجزے سے متعلق نص قطعی ہے اس میں فرمایا گیا پاکی ہے اسے سبحان پاکی ہے اسے مراد ہے کہ وہ ذات منز ہے اس کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے جو اپنے بندے کو بندے سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات لے گیا یعنی شب معج کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک تو اس کا فاصلہ چالیس منزل سوا مہینے سے زیادہ کی راہ ہے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معاج درجات عالیہ و مراتب رفیہ پر فائز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و... یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا حضور نے عرض کی اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرح منسوخ فرمایا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی یہ آیت کا حصہ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ دی بارتنا ہےتنا کہ جس کے گرد اا گرد ہم نے رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں مراد ہے کہ دینی بھی دنیاوی بھی برکتیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کی جائے نزول اور انبیاء کی عبادت گاہ اور ان کا جائے قیام و قبلہ عبادت ہے اور کثرت انہار و اشجار سے وہ زمین سرسبز و شاداب اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجوہ اور اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے کی سوا کسی کو میسر نہیں نبوت کے بارہویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے مہینے میں اختلاف تو ہے لیکن مشہور ہے کہ ستائیس رجب کو مہراج ہوئی اور مکہ مکرمہ سے حضور کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے جو اکثر کے قریب پہنچ گئی ہیں اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور معراج شریف و حالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجلہ اصحاب اسی کے موتقد ہیں نصوص آیات و احادیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے اور تیرہ و ماغا فلسفہ کے اوہام فاصدہ محض باطل ہیں قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں حضرت جبرائیل کا براق لے کر حاضر ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائط اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امبیا کی امامت فرمانا پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا جبریل امین علیہ السلام کا ہر, ہر آسمان کے دروازہ کھولنا ہر ہرا وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم کرنا احترام بجا لانا تشریف آوری کی مبارک بادے دینا حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا وہاں کے عجائب دیکھنا اور تمام مقربین کی نہایت مناظر سدرت المتحا کو پہنچنا جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی فرشتہ مقرب کو بھی مجال نہیں ہے جبیل امین علیہ السلام کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا پھر مقامی قرب خاص میں حضور کا ترقییاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے عام و افقار بھی پرواز سے ہیں وہاں مورد و رسمت و کرم ہونا انعامات الہیہ اور خسائی سے نعم سے سرفراز فرمایا جانا اور ملکوت سماوات و عرق اور ان سے افضل و برتر عروم پانا اور امت کے لیے نمازیں فرض ہونا حضور کا شفاعت پر حضور کی سینے اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعے کی خبریں دینا کفار کا اس پر شور مچانا بیت المقدس کی عمارت کا ہار اور ملک کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور علیہ السلام سے دریافت کرنا اور آقا علیہ السلام کا سب کچھ بتانا اور قافلوں کے جو اخوال حضور نے بتائے قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا یہ تمام کی معتبر احادیث سے ثابت ہے اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفاصیل سے مملو ہے تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے جس کو میں نے چند منٹ میں اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچ دیا ہے اس کی اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں تو تفصیل بہت ہے سبحان اللہ کہنے کی فضیلت پر احادیث لفظ سبحان سے بیان ہو سکتی ہیں خواب میں معراج ہونے کی روایات میں معاج کی روایات کے جوابات عبد کے معنی اللہ کا حضور علیہ السلام کو اپنا عبد فرمانا مسجد اچھا سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانا اور پھر اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کو بعض نشانیاں دکھانا رات کے ایک قلیل وقفے میں معراج کا ہونا واقعہ معراج کی تاریخ اس کی ابتدا کی جگہ خود حدیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ معراج کا مربوط بیان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاج شریف سے متعلق مزید بھی کئی نکات ہیں کہ جو مطلب بیان ہو سکتے ہیں اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سیر عذابات کا ملاحظہ فرمانا اور اللہ کا قرب پانا اور رب کا دیدار کرنا جاگتے میں دیکھنا جسم اور روح کے ساتھ معراج ہونا ان تمام نکات پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہم لوگ جب بھی معاج کا موقع آتا ہے اس موضوع پر ہم بیانات سماج فرماتے ہیں علماء السنت سے اور مجھ گناہگار کو بھی سادت حاصل ہوتی رہی ہے کہ جب بھی واقعہ معاج کا وقت آتا ہے ہم اس کی تفسیر کچھ نہ کچھ بیان کر دیتے ہیں لہذا اسی پر پرائٹ نمبر دو اور تین سورہ بنی اسرائیل میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ غُدًا لِبَنِ إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُ مِن دُونِ وَكِيلًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے غیائت دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ چہراؤ ذریت من حملنا معا نوح انہو کان عبدا شکورا اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو میں کی فضیلت عطا فرمائی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے حضرت موس علیہ السلام پر تو نازل فرما کر ان کو فضیلتا فرمائی تھی پھر توريت کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے طوريت کو بنی اسرائیل كے ليے ہدايت والا بنایا تھا يہ یعنی طوريت ہی بنی اسرائیل کو جہالت اور کفر کے انديروں سے نکال کر علم اور دین حق روشنی کی طرف لے جانے والی تھی تو فرمایا کہ توريت کی ہدایت یہ تھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کو کار نہ قرار دو تم اپنے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرو اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنا ہی توحید ہے اور اسی طرح حضرت ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مصیبت زدہ شخص کی یہ دعائیں ہیں اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں سو تو, تو مجھے پلک جپکنے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر اور میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور حضرت نوح علیہ السلط و السلام سے متعلق فرمایا یعنی شکر گزار بندہ ہونا تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو رب کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کیونکہ نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندے اور وہ اس لیے بہت شکر کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے جلیل القدر نبی اور ان کو جو نعمت بھی ملتی تھی اس کے متعلق ان کو یہ یقین تھا کہ وہ نعمت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی ہے اور تم سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہو تو تم بھی ان کی اقتدا کرو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور اس کے سوا اور کسی پر توقل نہ کرو ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ سلام جب کپڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تو اللہ تعالی کی حمد کرتے اس وجہ سے ان کو ابد شکور فرمایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے فالغ ہوتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکائی اور اس کی افادیت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کا فضلہ مجھ سے نکال باہر دیا تو مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے چنا چاہیے آیت نمبر چار سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک چار آیتوں کی تلات. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے فزا جا وما با الی بن فجا سو خلا لیا واڈم پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت لڑائی والے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا بأموال وجعلناكم پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا ان سن تم اح تم فلاح فاخر کم ولی مسجد اگر تم بلائی کرو گے اپنا بلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا پھر جب دوسری بار کا وعدہ کیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دے اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار،, بار داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں رب کم اینا وجا جہنم کا رینا حسیرہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے یہ آیت نمبر چار سے لے کر آٹھ تک تلاوت کی ہے دیکھیے ان آیتوں میں اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق دو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر فساد کریں گے اور سرکشی کریں گے پھر اللہ ان کے اس فساد اور سرکشی کی سزا میں ان پر ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے پھر اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کو غلبات آ فرمائے گا پھر جب انہوں نے دوبارہ فساد اور سرکشی کی, سرکشی کی تو اللہ نے ان کو دوبارہ سزا دی اور ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا اور اس کی تصدیق بائبل میں بھی ہے چنانچہ امام عبد الرحمان بن علی بن محمد جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو فساد کیا تھا اس میں انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان انبیاء علیہم السلام میں حضرت سیدنا ذکری علیہ السلام کو بھی شہید کیا تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا تھا حضرت ذکری علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان پر یہ تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آد اللہ حاملہ کیا تھا اور حضرت ذکری علیہ السلام نے ان سے بعد کر ایک درخت میں پناہ لی درخت شک ہو گیا اور وہ درخت میں داخل ہو گئے ان کے باہر رہ گیا شیطان نے اس پلو کی طرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کی انہوں نے آری سے درخت کو کاٹ ڈالا اور حضرت شعیہ کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور گناہوں سے منع کرتے تھے ایک اور یہ ہے کہ انہوں نے درخت میں پناہ دی تھی اور اس درخت کو بھی آری سے کاٹ ڈالا گیا اور حضرت ذکری علیہ السلام کی کا وصال طبعی طور پر ہوا یہ دونوں مت روایتیں ہیں بہرحال اسی طرح پھر حضرت سیدنا یاحیہ علیہ السلاط وسلام کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یاہی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بہت حسین و جمیر ہیں اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کی خواہش پوری کریں آپ نے انکار کیا پھر اس نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ وہ حضرت یاہی علیہ السلام کا سر کاٹ کر اس کو پیش کرے اور بادشاہ نے ایسا کر دیا اور اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور حضرت سیاہی علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے جو حضرت یاہی علیہ السلام نے منع فرمایا اس کی ماں کو جب پتا چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر بادشاہ کے پاس اس وقت بیچا جب وہ شراب پی رہا تھا اور اس سے کہا جب بادشاہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہے تو وہ انکار کر دے اور کہے کہ یہ تب ہوگا جب تم یاہیا بن ذکریہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر مجھے تھال میں رکھ کر پیش کرو گے اس لڑکی نے ایسا ہی کیا واپسی نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم کسی اور چیز کا سوال کر لو اس نے کہا نہیں میرا یہی سوال ہے تو پھر حضرت یاہی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا علماء سیر نے کہا ہے کہ حضرت یاہی علیہ السلام کا خون مسلسل بہتا رہا اور خون جوش مارتا رہا حتیٰ کے ستر ہزار بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے پھر وہ خون ٹھنڈا ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خون اس وقت تک نہیں رکا حتیٰ کہ اس کے قاتل نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس کو قتل کیا گیا پھر وہ خون رک گیا تو یہ تمام وہ گناہ ہیں جو کہ بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا اور بھی بڑا معاملہ ہے دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار ان پر جاروط مسلط کیا گیا پھر ان کی توبہ کے بعد اللہ نے تالو اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد سے ان, کی ان کو رہائی دلائی اور دوسری بار ان پر وقت نصر مجوسی کو مسلط کیا گیا اس نے بھی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور ان کو بہت برا عذاب سکھایا تو سرکشیاں بہت کی ہیں بنی اسرائیل نے ان پر عذابات بھی بہت آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی ہے اور اسی کا یہاں پر ذکر ہے سنا چلے اللہ تبار کا بطح فرما رہا ہے قرآن المین اللہ اجراً کبیرہ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے اس ترجمے میں بالکل ظاہر معاملہ ہے وائس میری آ رہی ہے بڑیوں کو وائس آ رہی ہے اللہ صلی سیدین وم وبارک وسلی اگر وائس آ رہی ہے تو بتا دیں جی آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے فکر آخرت تو نہیں آ رہی تھی میں سمجھا پھر شاید وہ بٹن جو ہے وہ شاید خود بخود نہ بند ہو گیا ہو دیکھیں جی آیت نمبر نو جو ہے یہ اس میں یہ بالکل ترجمہ جو ہے بالکل ظاہر ہے فرمایا گیا کہ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے سب سے سیدھی ہے یعنی وہ اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا یہ ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے اور آیت نمبر دس ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ہم, نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے دیکھئے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور مقرر بندوں پر کیے ہوئے ان آماد کا ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرفِ میں سے نوازا اور حضرت موسی علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ منفروں نافرمانوں فرمانوں سرکشوں پر اللہ نے مختلف مسائل نازل فرمائے اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما کر ان کو ضلیل و خوار کیا اور اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی تاج ہر قسم کی عزت و کرامت اور دنیا اور آخرت میں سعادت اور سرفرازی کا موجوب ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے ابراہیم حنیفہ ابراہیم کا دین مستحکم ہے جو ہر باطل سے الگ ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے دین کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ بے شک یہ قرآن جس رستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام دین دین قوین اور سیدھے ہیں اور دین اسلام اقوم ہے سب سے زیادہ سیدھا ہے اور اس آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ بے شک قرآن اس ملت یا اس شریعت یا اس طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو اقوم ہے یعنی سب سے زیادہ قویم اور مستحکم ہے سنا سے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئٹ نمبر 11 ہے وَيَدْعُ الْإنسان دعاءه وَكَانَ الْإنسان عجولا اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بلائی بھانگتا ہے اور آدمی بڑا جلد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آئت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں کہتا ہے اے اللہ اس پر لانت فرما اس پر غضب فرما اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے جیسا کہ اس کی خیر کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جائے قطاطہ نے کہا کہ انسان اپنے مال اور اولاد پر لانت بیچتا ہے اور اس کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے اگر اللہ اس کی یہ دعا قبول کر لے تو وہ ہلاک ہو جائے حضرت مجاہد علی رحمہ نے کہا کبھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور ان کی قبولیت کے لیے جلدی کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دعا قبول ہو تو یہاں پر انسان کا جو جلد باز ہونا فرمایا گیا ہے یعنی انسان بہت جلد باز ہے یعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کام میں جلدی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں انسانوں کی طبیعت ان کی فطرت سے متعلق معاملہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ سفر پیدا کیا وہ اپنی فرکت کو دیکھ رہے تھے ابھی ان کی ٹانگیں رہ گئی تھیں جب اثر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب رات سے پہلے میرا یہ کام مکمل فرما دے اور حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے آئی ان کے پتلے میں جہاں جہاں روح پہنچتی گئی وہ گوشت رخون بنتا گیا جب روح ان کی ناف تک پہنچی تو ان کو اپنا جسم بہت اچھا لگا انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ سکے اور یہ اللہ کے اس قول کی تفسیر ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے تو بہرحال میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر بارہ خدا بندی ہے آیت آیت عدد والحساب وكل اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا تو رات کی نشانی مٹی ہوئی, رکھ مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی اس آیت نمبر بارہ میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن کی دو مختلف نشانیاں بنائی ہیں رات کی نشانی اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کی روشنی میں اس رزق کو تلاش کرو جو اللہ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اور تاکہ تم رات اور دن کے اختلاف سے اپنے لیے ہفتے کے دنوں مہینوں اور سالوں کا شمار کر سکو اور رات اور دن کے اوقات کی تعین کر سکو علامہ کرتبی طبی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا پس یہ دونوں شمس کی طرح روشن تھے پھر اللہ نے اللہ کے علم عضلی میں جس چیز کو شمس ہونا تھا اس کو تمام دنیا کے مشحرک اور مغارب جتنا بنایا اور جس علم عضلی میں کمر ہونا تھا اس کو شمس سے حجم اور غیا میں کم بنایا اور چونکہ یہ ہم سے بہت فاصلے پر ہیں اس لیے ہم کو یہ حجم میں کم دکھائی دیتے ہیں اگر اللہ سورج اور چاند اپنے اصل حجم اور اصل ضیاع پر باقی رکھتا تو رات اور دن کا فرق معلوم نہ ہوتا اور نہ کام کرنے والے کے لیے اس تعین کا ذریعہ ہوتا کہ وہ کب تک کام کرے اور نہ روزہ دار کے لیے علامت ہوتی کہ وہ کب تک روزہ رکھے نہ عورت کی عدت کے لیے کوئی معیار اور پیمانہ ہوتا اور نہ نماز اور حج کے اوقات کی تعین کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہوتا اور نہ قرض ادا کرنے والے اور وصول کرنے کی حد کا کوئی ذریعہ ہوتا اللہ نے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا اور نظام کائنات کے لیے تقویم بنا دی اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق شمس کا نور اپنی اصل پر رکھا اور چاند کے نور کو کم کر دیا تو یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں بالکل چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آئٹ نمبر 13 اور چودہ وقل انسانی ونو خرید لہو یوم الامتی اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشہ نکالا جسے کھلا ہوا پائے گا نقشی کا یوم علئی کا حسیبہ فرمایا جائے گا کہ اپنا نام اعمال پٹ آج کو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے اللہ کبیرا دیکھیے اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے یعنی توحید نبوت اور رسالت وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح اعمال صالحہ اخلاق ہسنا کے لیے جن احکام اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے اور نیک اعمال پر ابھارنے اور برے اعمال سے متنفر کرنے کے لیے جن مواعظ کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے سب کو بیان فرما دیا ہے تو اللہ نے جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو پہنچا دیا جو ان کے دین اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں مثلا ان کے قصد اور کار معاش کے لیے دن کی روشنی بنا دی اور دیگر نعمتیں عطا فرما دی تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ اس نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا <عَبُدُونَ> پھر اللہ نے سورج اور چاند اور دن رات کے احوال بھی بیان فرما دیے اور پھر دیکھیے اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنے مال کو پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہو ترجمہ ذرا دوبارہ سنے آیت نمبر تیرہ اور چودہ کا ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی یہ جو لفظ ہے کہ ہم نے اس کے گلے سے لگا دی اس کی قسمت اس سے کیا مراد ہے تو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا یعنی جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے خیر یا شر سحادت یا شکاوت وہ اس کو اس طرح لازم ہے جیسے گلے کا ہار جہاں جائے ساتھ رہے کبھی جدا نہ ہو اور حضرت مجاہد نے کہا کہ ہر انسان کی گلے میں اس کی شہادت یا شکاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا یعنی وہ نامۂ اعمال ہوگا تو فرمایا جائے گا کہ اپنا نامۂ اعمال پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے تو امام حسن کے نامۂ اعمال کو ہر شخص پڑے گا خا وہ دنیا میں امی ہو یا غیر امی ہو تو یہ جو فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی ہے مانا ہے کہ محاسب یا شاہد ہے یا کافی ہے یعنی انسان کی طرف اس کا حساب سونپ دیا جائے گا تاکہ وہ بندوں کے درمیان اللہ کے عدل اور فضل کو جان سکے اور یہ جان لے کے اس کے خلاف اللہ کی حجت قائم ہے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا آئس نمبر پندرہ جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب جب تک رسولیں سبحان اللہ یہ آیت نمبر پندرہ ہے دیکھیے اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور نہیں ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ہاں وہ نیک عمل کرے یا برا اللہ فرماتا ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کیا اور جس نے اختیار کی گمراہی تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا پھر اللہ نے اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی کسی شخص سے دوسرے شخص کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور دوسرے شخص سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا کسی شخص کو دوسرے کے برے اعمال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس وجہ سے اس کی حجاد نہیں ہوگی کہ یہ برے اعمال اس نے از خود نہیں کیے بلکہ دوسروں کے برے اعمال کی پیروی کی تو بہرحال اللہ تبارک وتعالی کرم فرمائے آمین اللہ تبارک متعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں اچھے اعمال کرنے برے اعمال سے روکنے سے متعلق فرما دیا اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے اور ہم آزاد کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں یعنی جو امت کو اس کے فرائض سے آزاد فرمائیں اور راہ حقوں پر واضح فرمائیں اور حجت قائم فرمائیں مراد یہ ہے کہ انبیاء اور رسول تشریف لاتے رہے لوگوں کو دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں بتاتے رہے اپنی رسالت کا نبوت کا بتاتے رہے درس دیتے رہے لیکن اب جو جان بوجھ کر ایمان نہ لائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر جو ہے وہ نازل ہوگا یہ مراد ہے اب ایسے لوگ جن تک نبیوں رسولوں کا پیغام پہنچا ہی نہیں ان پر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں علماء یہ احساس فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی نبی اور رسول کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا یا ان تک کسی نبی اور رسول کا پیغام نہیں پہنچا تو ایسے لوگ جو ہیں اگر اپنے مطلب جسم پر غور کریں اس اسکات پر غور کریں ارد گرد کی اشیاء پر غور کریں تو ان کے لیے یہ نظارے کافی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لائیں کہ ہمارا کوئی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جب وہ اللہ و تعالیٰ کو مطلب جو ہے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ کے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں گے تو ایسا جو بندہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم میں رہے گا یعنی جو شرک نہ کرے جو کفر نہ کرے وہ اپنے جسم پر غور کر جس زمین پر سورج پر آسمانوں پر اور یہ تمام نظارے دیکھ کر وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے دیا کہ ان تمام کا کوئی خالق و مالک ہے اور میرا بھی کوئی خالق و مالک ہے میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں تو جن لوگوں کو اور کسی بھی رسول کا پیغام یا درس نہیں پہنچا تو ان کے لیے عقیدہ تو عید ہی کافی ہے لیکن اگر انہوں نے کسی درخت کی پوجا کی یا بتوں کی پوجا کی مطلب یہ کہ کوئی شک کیا تو اب پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے یہ مراد ہے لہذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ہی عظام نازر فرماتا ہے فرمائے گا کہ جن تک جو ہے وہ دین پہنچا اور انہوں نے کفر جان بوجھ کر اختیار کیا تو اس دین کو اختیار نہیں کیا آئٹ نمبر سولہ ہے اشارہ خدا بندی فعزا اردنا پر یتن امرنا مترا فی ہا فا فی ہا فہل فدم مرنا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 وہاں کے عش پرستوں کو اپنے احکام بیچتا ہے تاکہ وہ ان احکام کی نا فرمانی کریں پھر اللہ ان پر آسمانی عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان پر احکام نازل کیے جائیں اور وہ ان کی خلاف ورزی کریں تاکہ ان پر عذاب نازل کرنے کا جواز مہیا ہو یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعلی اس سے خوش نہیں ہوتا کہ اس کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے وہ صرف اس سے راضی ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور بندوں کو اجر و ثواب دیا جائے سورہ نسا کی آیت نمبر 147 ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو سبحان اللہ تو شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ برے کاموں کو ترک کیا جائے اور نئے کاموں کو دوام اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے تا حیات ایمان کے کوئی کام نہ کیا جائے یہ یہاں پر مراد ہے سنا آیت نمبر سترہ ہے میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحِ بِرَبِّكَ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور ہم نے کتنی ہی قوم نوح کے بعد ہلاک کر دی اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا یہ آئت نمبر سترہ ہے جس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ نے جس طریقے کا ذکر کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے باوجود جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں یہی طریقہ سنت جاریہ ہے اور رب نے پچھلی قوموں مثلا عاد اور سمود وغیرہ کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا تو اللہ تمام معلومات کا جاننے والا ہے تمام چیزوں کرنے والا ہے مخلوق کے احوال میں سے کوئی حال اس پر مخفی نہیں ہے لہذا وہ تمام مخلوق کو ان کے گناہوں کی سزا دینے پر قادر ہے اور وہ ابز اور فضول کام کرنے پر اور کرنے والوں پر اور کسی پر ظلم کرنے سے پاک ہے اور اس کے علم عظیم قدرت کاملہ اور ظلم سے پاک ہونے میں نیک بندوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور کافروں نافرمانوں فرمانوں کے لیے سخت وعید ہے اور ترہیب ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی چنانچہ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر بائیس تک تلاوٹ کر رہا ہوں آج کے درس قرآن سے متعلق یہ آخری آیات میرا ارشاد فرماتا ہے من قانا جاید جو یہ جلدی والی ہم اسے اس میں جلد دے دیں جو چاہے جسے چاہیں پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دکے کھاتا سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور جو آخر چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی مِنْ وما کا نہ كَانَ اب کا مَحْظُورًا ہم سب کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں ام گر کئی فت دلنا تو اکبر دراجا و اکبر تفدیلا دیکھو ہم نے ان کو ایک پر کیسی بڑھائی دی اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے ہے لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا محظورًا اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بےقص تو یہ آیت نمبر 18 سے ایت نمبر 22 تک ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے دیکھیے بعض انسان دنیا میں اپنے اعمال سے دنیا کی منفعتوں لذتوں اور دنیا میں اقتدار اور حاکمیت کے حصول کا ارادہ کرتے ہیں یہ لوگ امبیا علیہ السلام کی اطاعت کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کی تو ان کی اپنی سرداری اور چودراہٹ جاتی رہے گی اللہ تعالی ان کو دنیا میں سے جتنا حصہ انہیں دینا چاہے وہ ان کو دے دیتا ہے اور انجام کار آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ مزمت کیے ہوئے اور دتکارے ہوئے جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم چاہیں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعمتیں ہر ایک آخر کو نہیں ملتی بلکہ کتنے کفار اور گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرتے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں سے محروم رہتے ہیں اس میں بھی دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے تو نیک امال مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا یہ مسئلہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور نیت کا بھی معاملہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کے نیکمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقف ہونا قاضی ایاز الرحمٰ نے فرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان کے نیک امال سے نفع نہیں ہوگا ان کو آخرت میں ان کی نیکیوں پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیق ہوگی لگتا کافروں کے جرائم کے اعتبار سے بعد کو بعد سے زیادہ شدید عذاب ہوگا تو جو شخص اجر آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ استعمال کرے اور امام فخر الدین رازما فرماتے ہیں کہ وہ ایسا عمل کرے جن کی وجہ سے وہ آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور یہ تب ہوگا کہ وہ ایسے کام کرے جن کا تعلق اللہ کی اطاعت اور عبادات سے ہو کیونکہ بعض لوگ باطل طریقوں سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں وہ فار باطل کاموں سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور وہ تعویلوں میں ایسا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کے خالق اور مالک کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی ضرورت کرے تو اس طرح کے وہ دکلے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اور اولیا کی صورتوں کے مجسمے بنا لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے سے ہماری مراد پوری ہوتی ہے تو ظاہر یہ شرک ہے کہ کسی بدھ کو پوجا جائے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ کوئی طریقہ نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا قرب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو درس ہوا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی گہم میں قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا البلہ المدین الحمدللہ للہ پندرہویں سپارے کا آغاز ہوا ہے اور اس سے متعلق سورہ بنی اسرائیل آپ نے سکا تعارف سماعت فرمایا اور پہلی بائیس آیتوں سے متعلق درس بھی سنا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل ہم آیت نمبر 23 سے درس قرآن کا پھر آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی, اللہ تعالی اپنی پاک بار میں قبول فرمائے آمین. حقیقت پسند بھائی آپ نے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے مجھے آپ مین ٹیکس پر لکھ دیں میں انشاءاللہ اس کو پڑھ دیتا ہوں مجھے پی ایم نہ کیجیے گا آپ مین ٹیکس پر لکھیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے uh, حقیقت پسند بھائی پتہ نہیں ہے نہیں ہیں کہ نہیں ان کی تو شاید مجھے آئی ڈی بھی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے وہ جب آئیں گے تو چلیں ان سے ان شاء ترکیب بنائیں گے تو کوئی بھائی تو شریف نہیں آئے کہ نہ شرف کوئی بھائی تشریف لے آئیں ناز شریف پلے کر دیں جی تشریف لائیں گیارہ بارہ